حور آپ نے ساتھ فرمایا کہ قبری انور کی ارد گرد جو ہے وہ سی سا پلائی ہوئی دیوار جی, اٹھا دی گئی جی. تو اب ہم جس طریقے سے مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں آہ. اور وہاں پر اب حضور انور کی ہمیں قبری انور کی زیارت تو ہوتی نہیں ہے اور وہ حدیث شریف جو ہے حضور کی منظارہ قبری تو اس سلسلے میں دیکھیے ہم کسی مزار پر بھی جائیں اس مزار پر جو مالبر یا پتھر لگے ہوئے ہیں اگر اس مزار میں بھی کچھ نہ کوئی تبدیلی تو ہے نا اوپر پوری باؤنڈری وال بنی ہوئی وہ تو ایک نقطۂ نظر تھا کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت ہی نہیں کر پائے تو جو صورت میں وہ مزار ہے وہ ہی کے حکم میں ہے جو صورت میں بھی ہے وہ ہی کے حکم میں ہے اور اس حدیث کو وہ شامل ہے منزارہ قبری وجبت اتلہ شفاعتی جس نے میرے وشال کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اس کی شفاعت کروں شاہ عبداللہ محدید دلوی رحمت اللہ اپنی کتاب جذب القلوب الا دیا المحبوب میں یہ نقل فرمایا بلکہ بہادری سے یہ ہے کہ میرے وسال کے بعد جو میری قبر انور پر آیا اور اس نے زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور شع محقق نے لکھا کہ جب مدین شریف آئے تو اس کو یہ کہنا جائز نہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی قبر پر آیا ہوں بلکہ یہ کہے کہ میں حضور سے ملنے آیا ہوں حضور کے دربار میں آؤں جب کہ حدیث سے یہ ثابت ہے تو وہ برکت جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی اور ایک بات میں آپ کی ہم سب کی ایمان کی تازگی کے لیے بتاؤں شہر کے موقع فرماتے ہیں حضور کے مزار کی حاضری پر اور تو جو برکات ہیں انعامات وہ اپنی جگہ مگر سرکار کا یہ فرمان منظارہ قبری وجبت لہو شفاعت جس نے میرے قبر کے زیارت کے مجھ پہ واجب ہو گیا کہ میں اس کا شفی بنوں یہ بتائیے ہر ایرا غیرہ نتھو خیرا کے حضور شفی نہیں بنیں گے جو بیمان ہو مذہب صحیح نہیں ہو دین صحیح نہیں ہو تو شہر کے موقع نے بڑا عجیب لطیف نقطہ بیان کیا فرمایا حضور کے مزار شریف کی حاضری اس بات کی بھی ضمانت ہے کہ خاتمہ بالخیر ہوگا کیونکہ خاتمہ بالخیر خیر نہیں ہوا تو حضور شباد کیسے کریں تو جو صحیح نیت کے ساتھ حضور کے مزار شریف کی زیارت کرے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کیونکہ جب تک ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا تو حضور شفاعت کیسے فرمائیں یہ کتنی بڑی ضمانت حضور علیہ السلام نے اپنے قبر انور پر حاضری کیا ہمیں دی اور اس پر مکمل بحر جذب القلوب الا دیا المحبوب میں شیخ موقف شاہ عبدالک محدودی دلوی سے آپ وہاں ملاحظہ فرما لیں